اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا موسا علیہ السلام کا نام و نسب اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ سیدنا موسا علیہ السلام کا حلیہ مبارک فرون کا نام و نصب اور سیدہ آسیہ کے فضائل و مناقب فرعون کا دعوی الوحیت فرعون کا خواب اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کا حکم سیدنا موسا علیہ السلام کی ولادت اور اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا انتظام سیدنا موسا علیہ السلام فرون کے محل میں سیدنا موسا علیہ السلام کو والدہ کی طرف لوٹانے کی الہی تدبیر. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کپتی کی ہلاکت اور سیدنا موسا علیہ السلام کی مدین روانگی سیدنا شعیب علیہ السلام سے ملاقات اور دس سال مزدوری کے عوض ان کی بیٹی سے شادی سیدنا موسا علیہ السلام کی کوہ تور پر آمد اور انعامات ربانی کی بارش تو آئیے سنتے ہیں دارو سلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا تیرواں حصہ مقدس وادی پیشکش محمد طارق شاہد قرآن کریم میں بیان شدہ واقعات اور قصص میں سب سے بڑا قصہ موسا علیہ السلام کا ہے آپ اللہ کے اولو العزم رسول تھے آپ کا قصہ قرآن کریم کی تہتر صورتوں میں جا بجا پھیلا ہوا ہے صورتوں میں پھیلے ہوئے قصے کو یکجا کرنا آسان کام نہیں ایسے واقعات کی جزیات کو قرآن و حدیث کی چھلنی میں سے گزارنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہر بات قرآن اور حدیث سے منطبق ہو جائے اور ان کے نزول کا منشا اور تقاضا بھی پورا ہو جائے تو آئیے سنتے ہیں قصہ سیدنا موسا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سورت القصص آیت ایک تاطین میں فرماتے ہیں بسملوحمیر پسی تلک تل کی تبل مچنو علیکم یؤمنون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تاثین روشن کتاب کی آیات ہیں ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے جبکہ انہی آیات میں فاسق نافرمان فرمان اور کجرہ لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اللہ تعالی نے آپ کا ذکر خیر سورہ مریم آیت 51 میں ان الفاظ میں فرمایا ہے فل موسا ان نخل سونا وسول نبی اس قرآن میں موسا کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے موسا بن عمران بن قاہس بن لاوا بن یاقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام آپ کے اور یاقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں موسا علیہ السلام ساملے رنگ کے تھے کافی تنومند اور لہیم شہیم تھے قوت اور ہمت والے تھے حتیٰ کے بعض نے لکھا ہے کہ ان میں دس آدمیوں کی طاقت موجود تھی آپ کی زبان میں لکنت تھی سورہ زخرف آیت باون میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے لیکن یہ بات نبی ہونے میں مانے نہیں سورت القصص آئے چونتیس میں ہے نیلی سن اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد مانگی اس کی تفصیل یوں ہے بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی جیسا کہ ہم نے قصہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا ہے اور سورہ یوسف آیت ننانوے میں ہے یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اسی طرح سورہ یوسف آیت سو میں ہے ورفع علی العرش له سجدًا اور اس نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور ان کے صاحب زادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے پھر سب وہیں رہائش پذیر ہو گئے مورخین نے لکھا ہے جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد اسی تھی پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ زیادہ ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ جب موسا علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد قریب چھ لاکھ کے قریب تھی اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرون تھا فرون ایک لقب ہے جیسے کیسر کسرہ اور نجاشی لقب ہیں ملک کے ہے ملکا کو نجاشی کہتے ہیں ملک روم اور قسطن کے ہر فرما روا کو قیسر کہتے ہیں ملک فارض کے ہر بادشاہ کو کسرہ کہا جاتا تھا اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فرعون کا نام ایان بن وعید تھاہد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہے اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور انجام دیتے تھے یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قحط سالی سے بچایا بھوک اور افلاس سے نجات دلائی اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ بسر کی ملک مصر میں انہیں عالی مقام حاصل تھا ایان کی وفات کے بعد قابوس بن بادشاہ بنا. یہ نہایت ظالم جابر اور مشرق تھا اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فرون مصر پر حکمران ہوا یہ ولید بن مسعب تھا یعنی قابوس کا بھائی تھا۔ اس ولید بن مسعب کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی۔ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کم اولا من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسيه امراۃ فرعون وَإنَّ فضل عائشة النساء كفضل على سائر الطعام مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں مریم بنتے عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا اور بلا شبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے آسیہ ایک نیک پاک باز اور مومنہ خاتون تھی فیرون نے انہیں زبردستی غصب کر کے لانے کا ارادہ کیا یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا اس پر ان کے باپ نے کہا وہ ابھی کم عمر ہے فیرون بولا نہیں وہ کم عمر نہیں ہے تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فیرون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا انہوں نے کہا میں ایک کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں اس پر فرون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی آخر کار سیدہ آسیا نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فرون کے ساتھ زندگی بسر کی اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافران نہیں بنی بلکہ پکی مومنہ رہی بہرحال حال یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ یہ فرون یعنی ولید بن مصب بہت جابر اور ظالم شخص تھا ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا وہ اللہ تعالی کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا فرون کہنے لگا اے درباری میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا اور وہ یہ بھی کہتا تھا مل کہنے لگا تم سب کا رب میں ہی ہوں اس نے الوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالی سے جھگڑا کیا اللہ تعالی سورت القصص آیت چار میں فرماتے ہیں ان شی آئی فکو افتم اہم كان مین المفصین یقیناً فرون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو زبا کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا بلا شک و شبہ وہ تھا گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی فرون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی فرعون نے انہیں حد درجے ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے فرون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا اس نے یہ حکم اپنی ریائے میں عام دے رکھا تھا مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے وہ کپتی کہلاتے تھے فرون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا اللہ تعالیٰ القصص آیت چار میں فرماتے ہیں اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں فرون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مستریوں کی ہلاکت ہوگی یہ تعبیر سن کر فرون ڈر گیا تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا اقتلو کل من بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسا علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی فرون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا ان دنوں سید موسا علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ درد کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگیں حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا اب بچے کو کیسے چھپائے پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہی یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا یعنی القا کیا گیا تھا یہ وہ وہی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے سورت القص آیت سات میں ہے علیه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك واجعلوه من المؤمنين اور ہم نے موسی کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں امام اسمعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار گنگناتے سنا تو کہنے لگے ان اشعار میں کتنی فساحت ہے اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی فساحت باقی نہیں رہ گئی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَاءً أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رادوه إليك و من اس آیت مبارکہ میں بیک وقت دو خبریں دو احکام دو حکم امتنائی اور دو بشارتیں ہیں یعنی ہم نے موسا کی ماں کو وہی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے یہ دو خبریں ہیں اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے یہ دو حکم ہے کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر یہ دو امتنائی حکم ہیں ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں یہ دو بشارتیں ہیں اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی بنی اسرائیل پر سختی کی گئی موسی علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا ساتھ ہی موسا علیہ السلام کی بہن سے کہا تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے اللہ تعالیٰ سورت القص آیت گیارہ میں فرماتے ہیں وقالت موسا کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا صندوق بہتا ہوا فرون کے محلات کے قریب آن ٹھہرا محلات دریائے نیل کے کنارے تھے اللہ تعالی سورت القصص میں فرماتے ہیں آخر فرون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں لیکن وہی فرونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا اللہ سورت القصص آیت آٹھ میں فرماتے ہیں میں <خوطئین> کچھ شک نہیں کہ فرون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار فرون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے چنانچہ اس نے کہا کو لو نلی تک اون تخ اون یشر اور فرون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی اس پر فرون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری نہیں میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا۔ لیکن اس نے یوں کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری نہیں اور پھر ہوا بھی یہی موسا علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے فرون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے اللہ تعالیٰ سورت القصص آئے دس میں فرماتے ہیں فُؤَادُ أُمِّ اور موسا کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا یعنی اس کا دل موسا علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے ہم مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور موسا کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا یعنی موسا علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی موسا کی محبت پر غالب نہ آ سکی بس دل میں موسا ہی موسا تھے اللہ تعالیٰ سورت القصص آیت دس میں فرماتے ہیں قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے اللہ آیت بارہ میں فرماتے ہیں من قبل اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسا پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالی کی طرف سے تھی کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی ادھر موسا علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی سورة القصص آیت بارہ میں ہے فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ یہ کہنے لگیں کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے کو لو یعب میں سی رول غریف لو تم نئی ن بی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 اے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى من عذاب ومن هو كاذب معكم رطیب اے میری قوم اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے آپ کی دعا کے الفاظ سورہ آراف آئے 99 میں آئے ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق قوحیو اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے آخر کار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی اللہ تعالی نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم میں کس طرح تند و تیز ہواؤں سے تباہ کی گئی جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی گرمی اور حرارت تیز ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا اس کے نیچے سایہ تھا بچے بوڑھے جوان اور عورتیں سبھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے جو ہی سب وہاں پہنچ کر بیٹھے ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی ہچ کھانے لگی یہاں تک کہ زلزلہ شروع ہو گیا سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے اسی وقت سلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے اللہ تعالی سورت الشعراء آیت 189 میں فرماتے ہیں بس انہیں سائیبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا جب انہوں نے سائے اور ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے لیکن اس میں تو عذاب تھا اور انہوں نے یہی تو کہا تھا فَأَسْطِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِن كُنتَ مِّنَ الصَّادِقِينَ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا اللہ سورہ آراف آیت 91 میں فرماتے ہیں پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا سو وہ ادھے کے آندھے پڑے رہ گئے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں سورہ آج چورانوے تا پچانوے میں ہے جین شنو میں وائحه فاصبحوا في ديارهم جاسمين كان لم ياونوا فيها الا بعدا لمدينه كما بعدت ثمود جب ہمارا عذاب آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں ادھے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے آگا رہو مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی فٹکار ہے جیسی فٹکار سمود پر پڑی شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سورہ آراف آئے ترانوے میں ارشاد ربانی ہے اس وقت شعیب ان سے منہ مو موڑ کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر کی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا اس کی رونقیں لوٹ آئیں اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں سیدنا موسا علیہ السلام تشریف لائے تھے شعیب علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا اب ہم آپ کو اصحاب القریا کا قصہ سنائیں گے اصحاب القریہ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالی اس سورا کی آیت تیرہ میں فرماتے ہیں سلون اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ بستی انتا کیا ہے یہ ملک شام کے شمال میں ترکی کے قریب واقع ہے اس بستی میں اللہ تعالیٰ کی رسول تشریف لائے جیسا کہ سورہ یاسین آیت چودہ میں ہے جب ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا ایک ہی وقت میں دو نبی دونوں دعوت پیش کرتے ہیں لیکن ہوا کیا اللہ فرماتے ہیں فَكذبوهما بثالث انا مرسلون سو ان لوگوں نے اول دونوں کو چھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں مطلب یہ کہ تین نبی بیک وقت انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے ایک قول کے مطابق ان تینوں کے نام صادق صدوق اور شلوم تھے واللہ عالم انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینی شروع کی انہیں ڈرانا شروع کیا اور یہ اعلان بھی کیا وما علینا البلاغ ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے ان میں سے کچھ بدبخت لوگ سابقہ بدبخت قوموں کی طرح کہنے لگے وما انزل من ان, انتم ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رہمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم نرا جھوٹ بولتے ہو امبیائے کرام ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے توحید کا پیغام سناتے رہے لیکن وہ لوگ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے کو بن انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منہو سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی پہلے تو انہیں منحوس قرار دیا پھر سنسار کرنے کی دھمکی دی سخت سزا کی باتیں کرنے لگے انبیاء نے انہیں جو جواب دیا سورہ یاسین آیت انیس میں اس طرح ہے قالو تم بل قوم ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نہوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نہوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو مطلب یہ تھا کہ تم سابقہ قوموں سے بھی آگے بڑھ چکے ہو ان تمام حدوں کو پلاگ چکے ہو جن کی وجہ سے سابقہ قومیں تباہو برباد ہوئی اب تم نے اس آخری حد کو چھولیا ہے جس پر عذاب آ جایا کرتا ہے اب بھی وقت ہے ہماری بات مان لو یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک آدمی وہاں آ پہنچا اس نے خطرہ محسوس کر لیا تھا جان چکا تھا کہ یہ قوم بھی سابقہ قوموں کی طرح حدود کو پلاگ چکی ہے اسے عذاب آتا محسوس ہو رہا تھا اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ وہ شخص حبیب نجار تھا سورہ یاسین آیت بیس میں ہے اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا وہ شہر کے دور کنارے پر کاروبار کرتا تھا اس نے محسوس کیا کہ عذاب بالکل قریب پہنچ چکا ہے وہاں سے دوڑتا ہوا ان لوگوں تک پہنچا سورہ یاسین آیت 20 اور 21 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جنوئی من لا أجرا وهم اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ایسے لوگوں کی راہ پر جو تم سے کوئی مواوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں مطلب یہ کہ رسول تو تمہیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں کسی برائی کا حکم تو نہیں دیتے ان کا اخلاق بھی عظیم ہے یہ تم سے کسی اجرت کا سوال بھی نہیں کرتے اس کے بعد اس نے جو کہا آیت بائیس اور تیئیس میں مذکور ہے قرآنی لفا تم شی او قزون اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں یہ جھوٹے معبود تو مجھے بچانے یا چھڑوانے کی ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے اگر اللہ تعالی مجھے کسی طرح کی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ میرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے سورہ یاسین آج 24 اور پچیس میں آتا ہے پھر تو میں یقین کھلی گمراہی میں ہوں میری سنو میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا یہ باتیں سن کر قوم کے لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اچھا کیا تو بھی ان کے ساتھ ہے غصے میں اس پر پل پڑے اور نیچے زمین پر پٹ دیا لوگ اسے مارنے پیٹنے کہ اس کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگے یہاں تک کہ اس کی آنتے باہر نکل آئیں بلاخر انہوں نے اسے شہید کر دیا سورہ یاسین آئے 26 میں ہے طیل ارشاد ہوا جا جنت میں داخل ہو جا یعنی اس سے فورن ہی یہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا کیونکہ وہ شہید ہوا تھا یہاں اللہ تعالی نے بات کو بہت مختصر بیان کیا پوری تفصیل بیان نہیں کی کہ انہوں نے اسے پکڑا مارا پھر شہید کیا اور اس کے بعد اس کے لیے حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا اور یہ بالکل واضح بات ہے وہ فورن جنت میں داخل ہو گیا اور جوں ہی وہ جنت میں داخل ہوا کہنے لگا یا بما غفر من کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا بس شہید ہوتے ہی سب گنا ختم ہو گئے اللہ کے راستے میں شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت ہو بھی تو نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہم سب کو بھی اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے اس لیے کہ شہید کو اللہ کی طرف سے وہ اعزاز اور اکرام ملتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا اب اس قوم کی سنیے جس نے اسے شہید کیا تھا اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت 28 اور 29 میں فرماتے ہیں و میں لومی کل کیا نت م اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب بج بجا گئے اس موقع پر جبریل علیہ السلام اکیلے ہی آئے تھے اور انہوں نے ایک چیخ ماری تھی اور بس وہ سب کے سب اسی دم بجھ گئے مر گئے اللہ تعالی آئے تیس میں فرماتے ہیں نوی استحزی اون ایسے بندوں پر افسوس کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو یہ جبریل امین علیہ السلام کون ہیں کیا ہیں اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں ان کی صرف ایک چیخ سے وہ سب ڈھیر ہو گئے ایسے بن گئے جیسے آگ کے انگارے بجھے ہوئے ہوتے ہیں سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جو زبردست قوتوں والی ہے اور جس نے جبریل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور جب جبریل مخلوق ہے اور مخلوق کی یہ طاقت ہے تو اس خالے کو مالک کی طاقت کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے اس کی طاقت کی کیا کوئی حد ہو سکتی ہے یہ قصہ تھا اصحاب القریہ کا جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور یہ تھے چند ایک واقعات ان نبیوں اور قوموں کے اور ان کی بستیوں کے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ہوئے جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم میں بیان فرمائے محترم سامع ابھی آپ دار السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا بارہواں حصہ کم تولنے والے سن رہے تھے قصص الانبیاء کے تیرویں حصے مقدس وادی میں آپ یہ سنیں گے سیدنا موسا علیہ السلام کا نام و نسب اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ سیدنا موسا علیہ السلام کا حلیہ مبارک فرعون کا نام و نصب اور سیدہ آسیہ کے فضائل و مناقب فرعون کا دعویٰ الوحیت